کال <سؤال> اللہ تبارک و تال قرآن کال اللہ تبارک و تالا فل قرآن ول فرقان مقام فَذَكِّرِ النَّذِكْرَةَ فَأُولِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَخِرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ السلام علیکم السلام کے بعد میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے نہ, پسند ہو اور وہ نہ کروں سامعین تیروی صدی چودہویں جو تھی وہ بدعمالی کی صدی تھی لیکن اس میں کہ حرام کھائیں گے لے حرام کو حرام سمجھیں گے ظالم کو ظالم سمجھیں گے گناہ کو گناہ سمجھ کر کریں گے جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولیں گے اس صدی پندرہویں صدی کی اتنا شکایت ہے کہ ظالم لوگوں کو لوگ شریف اور وہ بھی اپنے آپ کو بڑا رحم دل اور شریف کہیں گے ہوں گے ظالم لوگ جھوٹ بولیں گے جھوٹ کو سچ سے بھی زیادہ اہمیت دیں گے گنا کو نیکی سمجھ کر کریں گے آرام کو جائز سمجھ کر کھائیں گے تیرہویں صدی کا ایک دن کھڑا تھا صبح چودہ لگنی تھی ایک بندہ دانے پسوا یا اس میں آ گیا ایک اس نے کہا مجھ پر تو ناجائز ہے مومنٹ پہلے مومنٹ کے نزدیک جائز نہ جائز اور بعد میں حرام حلال بعد میں نفع نقصان ہوتا ہے مومن کی شان لکھتے ہیں کہ وہ مومن جو ہے نا وہ جان دے دیتا ہے روحانی نفع نہیں چھوڑتا جان دے دیتا ہے روحانی نقصان نہیں کرتا جو بے ایمان لوگ ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ان کی نگاہ میں مادی نفے اور مادی نقصان ہوتے ہیں وہ لوگ ایماندار نہیں تیرویں سردی لگ گئی تو مارے شریف والے رو پڑے ارد کیوں خلیفوں نے اتنا کیوں روئے آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہوگا آپ تو چودہویں ہے ایمان مانگا کرو اللہ سر جب تک ایمان مانگو نا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا روزی بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے تو وہ چاندی کا وہ لے کر بھاگ پڑا جیسے اس اس, کے, اس کا ہوگا اس نے, کہا, اس نے کہا میرے نہیں ہے پھر گئے جیسے تو تھی دانے خریدے ہیں اس کے پاس کیا اس نے کہا میرا بھی نہیں ہے پھر گیا جس دانے صاف کرائے اس کا ہوگا اس کے پاس گیا اس نے کہا میرے صبح چودویں لگ گئی اب وہ تینوں بھاگ پڑے کہ ہم نے تو بے وقوف کی تھی جس کا بھی تھا آیا ہوا تھا دیر ہم تو ہم نے واپس لوٹایا یہ تو ہماری غلطی ہے تو وہ بھی صبح نکلا اس نے کہا یار مایا جی بیوقوف ہوں آیا ہوا دیر ہم دینے گیا تھا شکر ہے انہوں نے نہیں لیا اب انہوں نے ناک کھٹکائی اس نے کہا میرا اس نے کہا نہیں مان سے کہتا ہوں میرا عورت نے کہا میرا اس نے کہا بھائی کسی کا نہیں ہے یہ میرا ہے مجھے بھول کیا تھا تو اب جھوٹ کو کیونکہ دجالی رام وار نہیں ہے جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں ہم برائی کو نیکی سمجھ کر سکتے ہیں جھوٹ آپ دیکھو نالائن کروڑ روپے کبھی ایسی بھی نالائن ہوتی ہے انتہا بے نہیں کہے گا کہ ایسی نالائن ہوتی ہے وہ ایک پھڑے ایک پھڑے والی نالائن برق پہنتے تھے امام صاحب لکھتے ہیں ماں یا وہ خوشم برق پہنتے تھے وہ ایک صحابی کے پاس آئی وہ قبر میں لے گیا پندرہ سو سال کسی کے پاس نہیں آئی اس کے پاس آ گئے کتنا بڑا جھوٹ کو ہم سچ مان رہے ہیں دجال کو تو مانیں گے نا گول شریف علی سرکار فرماتے تھے جب بھی دجال آیا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی آپ افسوس کرتے تھے فرمایا پاکستان جیسی بے وقوف قوم دنیا میں نہیں ہے جھوٹ کو ایسے مانتے ہیں کابے شریف اور روز اقدس کا فوٹو بیچ رہا تھا آپ نے چھین کر رکھ دیا تو شیخ الجامی کے شریف والے پڑھاتے تھے انہوں نے کی یہ حضرت یہ کیوں چھین کر رکھا آپ نے فرمایا خاص چیز کو عام کرو کی قدر نہیں رہتی ہے ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں پھر آپ نے دو الفاظ استعمال کیے فرمایا او بئیمانو منافقو تبر اوکات کی زیارت کی جاتی ہے تبرکات بیچے نہیں جاتے جو نالین مبارک عرش سے ہو کر رہی وہ دس سا روپے کی در درد پھر رہی ہے کتنا ہم انتہا ہے ایمان جو ہے عقل دار اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو بتایا ہے مدینہ مدینہ کر رہا تھا بریلوی آپ نے فرمایا اس منافق کو بلاؤ تو آ گیا فرمایا مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار بھی اسلام اسلام تمہیں مدینہ بہمانو امام حسین سے زیادہ پیارا ہے کہا نہیں پھر وہ چھوڑ کر اسلام کے پیچھے جا رہے ہیں تم مدینے جا رہے ہو اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا صحابی کا میں صحابی سے صحابی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام تیرے باپ کا نام اسلام تیرا وطن تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا بیمان مدین شریف کے رہنے والا ہے ابھی وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے اللہ مقبال نے فرمایا نا ترک وطن سنت نبی ہے اسلام تیرا دیش ہے تم یاد اس نے کہا اسلام ہے تو وطن تو وطن اگر نہیں ہے تو میں آپ بھی اپنا نہیں دیکھو مدینہ مدینہ منافق اسلام اسلام کوئی نہیں کرے گا پھر فرمایا ایک میلاد ملا کا بےمان کا عام ہو جائے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچا لگوانے آئے ہیں بازاریں سوارنے آئے ہیں فرمایا ملا کا میلاد آ بان کا عام ہو جائے گا ولی کا میلاد نہیں رہے گا یا حضرت ملا کا میلاد اور ولی کا میلاد فرمایا ملا کا میلاد ہے دین کو چھوڑ ملا کا میلاد آپ فرمائے فساد دین فساد دین کہتے ہیں سارے دین سے چھٹی ہوئی کام پکڑ جسے فساد دین جس طرح فساد سنت مسواق کی بجائے ہے فساد سنت ہو جائے گی فساد سنت مانا وہ اصل کام چھوٹ گیا اور اور نکال لیے نئے تو دین کو چھوڑ قوم کو برباد کر نفس و شیطان کو شاد کر جی میری آباد کر پھر ملا کر فرمایا یہ عام ہو جائے گا گھر گھر سنو بھلی کملاد ولی کا ملاد ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان کو شاد نہ نفس و شیطان سے جہاد کر ر خدا کو شاد کر پھر ملاد کر فرمایا یہ رہے گا ہی نہیں کیونکہ جب تک لوگ فکرا کے ہاتھ سے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے بائی عزید غسامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا بائی عزید اندر کرن وہ فرماتے ہیں کئی سال میں علم پڑھا ہوں اور کئی سال فکراہ کی صحبت بیٹھا تو فرمایا علم سمجھ آیا دو چیزیں فرمایا مشکل ہے علم پر عمل کرنا اور علم کو سمجھنا بغیر تعلق فقیر کے فرمایا نصیب ہی نہیں ہوتا علامہ اقبال نے یہی فرمایا علم ہے فکیر و حکیم فقر ہے مسیح و کلیم علم جو آئرہ اور فقر ہے دان آئرہ وہ فرمایا بے وقوف عالم سے راہ کیوں پوچھ رہا ہے وہ تو جو ہے خود اسے راستہ کا پتہ نہیں رہا فکیر ستوش جیسے دیکھا ہے جب تک لوگ فکرا کے ہاتھ تھے شعور تھا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے ان کے پاس خود ہی دین نہیں ہے اب ہمارا فتح گیا بہت بڑی کتاب ہے شامی سب اس سے لیتے ہیں ائمہ کی پرانی ہزاروں سالوں اس میں ہے کہ جو کسی کو بہشت کی بشارت دے یا اپنے آپ کو جنتی سمجھے فرمایا وہ مطلق جہانوی ہے مطلق جہانوی یعنی اس کو جہانوی نہ سمجھنے والا بھی جہانوی ہے بیشت کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دس صحابہ کو جنہیں اشرم بشرا کہتے ہیں ایک صحابی شہید ہوا ہے کسی نے کہا دیکھو بیشتی کو دیکھنا تو اس کو دیکھنا آپ ناراض ہو گئے جس کی بشارت میں نے نہیں جنت کی دی تم نے کیوں دی صحابی دے رہا ہے اگلا صاحبی بھی شہید ہوا ہے آپ ناراض ہو گئے ہیں فرمایا دو دن ہم چناگنی وہ آگ بن کر چمٹے ہوئے ہیں اب جس کو دیکھو نا مراد بیمان کیے جا رہے ہیں اور پھر ملاد بھی آمد رسول مرحبا وہ بئیمان ہو آمد رسول یہ تو کافر مشرق جنہوں کو کتے سور سے بد کہا ہے بے وقوف سے بے وقوف بدترین سے بدترین انسان بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جو مقصد لے آئے اس کو نہ مانو اور اس کے ناچو جھومو اس کو خیرات خوشی کرو یہ تو شیطانی لوگ بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے بے ان کا حکم نہ مانو جو مقصد لے آئے وہ نہ مانو اور ایسے خوشیاں مناؤ تو سردار جہاں کا جہاں عقل تقسیم ہو یا روحانیت کا بادشاہ بھائی مانو اس کو آمد رسول پر مقصود رسول نہیں اللہ نے فرمایا تو آبیز میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم مانو آلد آلد یہ آلد ہے مقصود رسالت مقصود رسالت اسلام ہے تو بھائی مانو کہو اسلام مرحبا اسلام زندہ باد آمد رسول یہ تو عام بندہ یہی ووٹیں والے ہوتے ہیں شیطانی لوگ یہ آئے تم جتنا خوش آمد کرو ووٹ نہ دو تم برادی نہیں جائیں گے ہر بندہ جو مقصد لے آئے اگر اس کا مقصد پورا نہ کرو تو جتنا اس کی آمد کرو بے وقوف سے بے وقوف تو جہاں دنیا عقل تقسیم ہوا روحانیت کے بادشاہ سردار محبوب اسے آمد ہے رسول پر پھر کہیں گے اللہ نبی کا در سونا سورت بھی سونی نہیں کہیں گے آپ کو اب اللہ نے حسین بنایا ہے کسی کو نہیں بنایا تو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ حسین ہے نہ در سونا اگر آپ کو حسین سمجھے تو داڑی مبارک رکھنی پڑے گی آپ کو بھی حسین نہیں کہتے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھی حسین نہیں فرمایاس وائے ہسنا اے لوگوں میرے محبوب کی عادتیں خوبصورت ہے آپ تو اسلام ہے اس وائی حسنا جھوٹ کو سچ سمجھیں گے برائی کو نیکی سمجھیں گے حرام کو حلال سمجھیں گے ظلم کو رام سمجھیں گے وہی صدی ہے اب شادی ولی ہیں یہ برل کا ولی سے کوئی تعلق نہیں بھائی مانو وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں بالا گول کمال ہی شفت تو جا جمال ہی حسنت جمی و خسال ہی وہی قرآن مجید ارے میرے محبوب کے ساری خسلتے آتے بھی خوبصورت اب یہ نہیں کہیں گے بے مان ملا جس کو دیکھو بحث کی ٹکٹ چلا رہا ہے ابو حنی فرحمت اللہ علیہ نے لکھتے ہیں ساری عمرہ نہ کسی کو بحث فرمایا نہ کسی کو جہنمی سوائے اشرہ مبشرہ کے دس صحابہ کے باقی کوئی نہیں آپ سے پوچھا گیا آپ کس کو بہشتی سمجھتے ہیں فرمایا جس نبی کو اور جس کو نبی بھی شارت دے باقی کسی کو نہیں ڈاری مبارک پکڑ کر کہتے تھے فرمایا لوگوں اگر وہ حنیفا بخشا گیا تو بڑے تعجب کی بات ان سوروں نے دین سارے کو ختم کر دے بحث دس روپے میں لگا دیا دس روپے دو تو بحج ہے ارے مبشرہ میں بھی دوسرے درجے پر ہیں حضرت امیر عمر صاحب دوسرے درجے فضکر میں آیت پڑھ گیا فضکری نظکر تنف المومنین المحبوب, المحبوب اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت تو فرما لیکن جس کے اندر ایمان ہے فائدہ اسے دے گی جو بے ایمان ہے اسے تو فائدہ ہی نہیں دے گی نبی کی تبلیغ فائدہ نہیں دے گی ہماری کیا دے سکتی ہے بات ایمان کی ہے دوسرے درجے پر حضرت امیر عمر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات کی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا وہ رو رہے بے ہوش ہو گئے لوگ پوچھنے آتے تھے تو صحابہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کو تو بشارت اللہ نے دی ہے یو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی یا ہے اللہ نے فرمایا جو لکھوں جو میٹ تب نے فرمایا اگر اللہ تبارک پہلا میرا نام جنت علی کتاب میں میٹ کر درزہ مار نہیں ملے تو, تو کون پوچھے گا فرمایا کسا میں عمر کا ایک پیر باہر ہوگا ایک اندر پھر بھی عمر کو ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دو میں تو نہیں ڈالتا سور نے پتہ نہیں قوم کو کیا کر کے کیا رکھ دیا خود بے دین یہی علامہ اقبال یو بھی یہی فرماتے ہیں. تو عالم اور شوکرا میں فرق کیا ہے جب تک کے ہاتھ شور جا جب علماء کے ہاتھ آئے مارے گئے وہ خود بیمان ہے تو ہم کو بھی بہمان وہ ان کے پاس تو خود دین نہیں ہے ملا کے پاس اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے شیوے نہ جانے یار دے واقف نہ بےد اسرار دے وہ بھگنے تھے دڑے علم مرغو اقل بالا اے پی سر علم پرندہ عقل پر بزرگوں نے فرمایا ملے گا عقل ولی اس کے در سے ملے گا جس عالم کو کسی ولی کی صحبت نصیب ہوئی ہے اس کے پاس تو دین ہے جس کو صحبت نہیں ہے وہ بے دین ہے قوم کو بھی بے دین کر دے گا اور خود بھی بے دین ہے اس کی مثال ایک ہے علما ہارون اس میں کیا فرق ہے ہے تھوڑا سا کتنا وقت ہارون اور رشید نے اپنی بیوی کو کہا تو میری قلم چھپے تک باہر ہو گئی ٹھیک ورنہ تجھے تلا بادشاہ سے اس وقت سواری گھوڑا تھا بارہ گھنٹے لگتے تھے دن کھڑا تھا چھ سات گھنٹے دو سو عالم کو بلایا انہوں نے کہا تلا ہے کیونکہ جا نہیں سکتی بادشاہ سے بحث دو سو آلم اس وقت کا آج کیا کروڑا عالم ملا ان کی جوتی سے نہیں ملتے امام ابو حنیف فراہم اللہ وہ کیوں وہ کرونے اولا کے قریب تھے ہاں امام ابو حنیف فراہم اللہ علیہ دوسری بار نگاہ پڑ گئی عورت پر ساری عمر آپ کی پہلے تو پڑ جاتی ہے نا دوسری بات نہیں پڑی تو آپ روتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی ابو حنیفا تیرے زمانے سے کوئی دور ہو گیا اس لیے دوسری دفعہ تیری نگاہ پڑ گیا ہم تو پتہ نہیں کہاں آئے بیٹھے امام وقت بزرگ پکوڑے تڑ رہا ہے بزرگ لینے گیا دو جگہ رکھے تھے اس نے کہا اس کا کیا بھا ہوئے اس کا اس نے کہا اس کا کل والے دعا نے آج علی دیڑ عجیب بات ہے قاضے جو ہیں وہ دیڑا نے اور پرانے جو ہیں وہ دعا نے اس نے کہا وہی وہ لے لے اس نے کہا مجھے بتا اس نے کہا ہوئے ایک دن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے قریب بنے ہیں یہ ایک دن بعد بنے ہیں بنائے بھی مہینے ہیں جس طرح کل بنے آج نہیں بن سکتے تو وہ عالم نعم شافی رحمت اللہ علیہ کو کہا آم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ اتنا بڑے محدث ہیں آپ کے عدیث پڑھ کر لوگ بڑے بڑے عالم ہو جاتے ہیں تو آپ امام شافی کے پاس کیوں جاتے ہیں فرمایا ہم فنساری ہیں وہ حکیم ہے دو سو عالم نے یہی فتوا دیا زبیدہ خانم باغ پڑی امام شافی علیہ رحمت کے پاس آپ ایک گھنٹہ دن کھڑا تھا آپ نے فرمایا تو جلدی میری مسجد میں بیٹھ جا کہیں جانے کی وہ مسجد میں بیٹھ گئی جا نکاح بحال ہے اس نے جا کر خیرات ہے تو <تصفح> سارے علماء کھانے لگے طلاق ہو گئی ہے ذہن پر چوٹ لگیا, پھر یہاں رہی ہے کہتی ہے کہتی میرا نکاح بحال ہے تو کہ زبیدہ خانم تیرا نکاح کیسے بحال ہے اس نے کہا امام شافی علیہ رحمت کے پاس جاؤ دو سو عالم گئے ہارون اور رشید گیا آپ نے فرمایا ہارون اور رشید وہ تیری بادشاہ سے بہر ہو گئی تھی مسجد میں تیری بات صحیح نہیں ہے مسجد میں اللہ کی بات اب <سلام> دو سو عالم نے مار دیا ایک فقیر نے بچا لیا اسی طرح امام ابو حنیف فرحمۃ اللہ کے وقت بھی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا چڑھ رہی تھی خامین اوپر والے سیڑھیوں پیر پیر رکھو تو تلاک یہ نیچے والی رکھو تلاک بیٹھ گئی دو دن بیٹھی رہی سورے علماء سے انہوں نے, انہوں نے کہا طلاق ہے کہ اس نے دونوں طرف شرط لگا دی ہے یا بیٹھی رہے اترنا تو ہے تو ان کے وہ رسائی ماں ابو ہنی فرحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھاگ گئے ہر جگہ سے مایوس ہو کر علماء سے مایوس ہو کر آپ نے فرمایا یہ تو آسان بات ہے یا حضرت کیسے فرمایا لکڑی کی سیڑھی پر اتار لو نہ ادھر پیر جائے گا نہ ادھر اسی طرح ایک مثال اور بھی ہے کافر تھا اس نے یہاں کافروں کی نشانی ہوتی ہے کہتے کہ وہ اپنی زبان میں اس نے یہاں باندھی اوپر تین قمیص پہنے چادر اوڑ کر علماء کے پاس بھاگ پڑا اتنا کوئی فراستین اللہ اس کا معنی بتاؤ انہوں نے کہا ڈرو مومن کی فراست سے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے معنی بھی یہی ہے اس نے کہا یہ تو مجھے بھی آتا ہے ایسا معنی بتاؤ جو میری دماغ میں جگہ کر جائے پھر میں کلما پال لوں گا کا مانا تو یہی ہے مانا بھی یہی ہے علماء پھر کٹ جا رہا تھا کسی نے کہا وہ میاں فقیر بیٹھا ہے اس کو سوال کر فقیر کا علم اور ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہو رہا تو جا تو صحیح وہ کل دروازے سے کہتا ہے فقیر صحیح مانا بتانا میری دماغ میں جگہ کر جائے تو ویسے فقیر بنا ہوا ہے بیٹھا ہے سب علماء سے پوچھا کسی نے مان نہیں دیا مانا وہ بتانا جو مجھے نہ آتا ہو اور میرے دماغ میں جگہ کر جائے آپ نے فرمایا بتا تو یہی حدیث پڑید تک فراست الم نور اللہ مومن کی فراست سے نظر فراست سے رو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے آپ نے فرمایا یہ چادر اتار تین قمیص پہنے ہوئے یہ بھی اتار اندر تو نے کفر کی نشانی پہنی ہوئی یہ اتار دیس کا معنی یہ ہے وہ کلمہ بات تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ فکرا کے ہاتھ تھے دین تھا شعور تھا علماء خود دین سے بہ رہے آج لوگ علماء کے ہاتھ آ گئے خود کسی کو سمجھ نہیں جس طرح وہ کہتا ہے جھوٹ سچ مانے جا رہے ہیں اب, اب ایک لڑکا سچ کہتا سچ کہنا بہت مشکل ہے ایک لڑکا سچ کہتا تھا لوگ اسے مارتے تھے تو ماں کہتی بیٹے تمہیں لوگ کیوں مارتے ہیں؟ ماں میں سچ کہتا ہوں تو بیٹے سچ کہنے والوں کو بھی مارا جاتا ہے اس نے کہا ماں ہاں سچ کہنے والے کو مارا جاتا ہے اس نے کہا میں ہاں <coughs> <coughs> نہیں مانتی بیٹا تو سچ کہے؟ پھر لوگ مجھے مارے میں نہیں مانتی ایک دن وہ وہاں کھڑا ہو گیا کہتا ہے ماں تمہیں سچ کہوں تو بھی جوتی اٹھا کر بھاگ پڑے گی اس نے کہا سد کھیل جا ماں ایک میں ماں تو, جوسرا تو سچ کہہ میں چھتی ہوگی تمہیں مارنے کے لیے بھاگ پڑوں گی اس نے کہا ماں میرے باپ کو کتنے سال ہو گئے مرے ہوئے اس نے کہا دو سال تو صبح تو نہاتی ہے منہ دھوتی ہے سرچی کجلا پاؤڈر خوب اپنے آپ کو سنوار کر کس کے پاس جاتی ہے اس نے جوتا اٹھایا خرچ کر بچہ ماں کو ایسے ہے نے سچ ہے تو مشکل تو اللہ نے اب دیکھو ظالم کیسے ایسے ظالم نواز اور شباز یہ ظالم کو شریف کہتے ہیں لیڈر پنٹ کے پاس جاؤ عمر بن عبدالعزیز پانچ مرلے زمین وہ بھی کچا کمرہ آپ گئے آپ کی بی, بی جھاڑو دے رہی تھی تو وہ آپ یتیموں کو غریبوں کو مکان بنوا دیتے تھے اپنی زمین ساری بیت المال میں دے دی جو سرکاری زمین تھی اس میں مسافر خانے اور غریبوں کو مکان بنوا دیے تو وہ گئی اپنے خرچ لکھانے بیوہ تھی بچوں کا یتیموں کا تو کہتی ہے بی, بی امیر المومنین کی بیوی بی کہاں ہوں اس نے کہا میں کہا یہ کیا دیں گے دیکھو بارش آ خود جھاڑو دے رہی ہے آپ آ گئے چھنکاؤ کرنے لگ گئے چھنکاؤ کرنے لگ گئے بی بی بی پردہ نہیں کرتی اس نے کہا کیوں؟ کو نوکر چھنکاؤ کہا یہی امیر المونی نے جب مرنے لگے آپ کے سالے نے کہا اس کو دوسرا کپڑا دو میلے ہیں دوسرا سوٹ کمیز بدلو بیا بی انہوں نے آج تک دوسرا لیا ہی نہیں ایک میں رہتی وہ بات یاد کے پاس جاؤ بےمانو پانچ بیگھے زمین سرکاری میں غریبوں نے مکان بنا رکھے تھے اس شباز کا اوپر ہیلی کاپٹر اور اس پر بلڈوزر پھرا دیا جاؤ تو سینکڑے مکان کے بئیمانو کے سورو کے اور سورج تمہارا نواز شریف شریف جی جسے کہتے ہیں ریونٹ جاؤ پانچ منٹ بی بیس منٹ کار چلتی ہے ان کے محلہ سے پانچ سو ایکڑ میں محلات ہیں دیکھو یہ تو ابھی شریف ہیں سور کبھی کیسے اب جن غریبوں کو سور تم نے مکان گرا وہ کب بنائیں گے ظالم ادھر دیکھو پارک شباز کا مکان دیکھو کتنا سرکاری زمین مکان ان کے سوروں کے انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں اگر زرداری سور آئے پورا پاکستان اس کی جائیداد کھائے وہ دس بارہ روپے غریب سے موبائل بہل کر کھینچ رہا ہے اب ادارہ انصاف آ گیا اور یہود عورت جو پھرنا ہوا ہے چھوڑے جیسے بہمان کا کوئی کوئی دین سے واسطہ ہی نہیں آپ فرماتے تھے قید آدم کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا پھر میں علی شاہ صاحب آپ ناراض ہو گئے فرمایا ہو داڑھی نہ موچھ دے دنیا دلوچ اس کے بارے پوچھتے ہو سارے کیا فدان کا اتفاق ہے کہ مرد جو مونچھ داڑھی منوائے اسے بری عادت ہوتی ہے سارے کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں بلکہ ایک بخش بہت بڑا سو سال کا شہر ہو گزرا ہے اس کی میرے باپ کافیا پڑھتے تھے میاں مال دنیا کہیں کم نہ آسا ذرا قطرہ ایمان سمجھی کے کوئی نہ یہ ہر وقت ہر آن سمجھی کے کوئنا قبر وا تو او تنگ جا ہے نہ سنگتی نہ ساتھی نہ نکلن ذرا ہے وہ کلہ دم دی گزران سمجھی کے کوئی نہ پڑھتے تھے میرے باپ روا دیتے تھے بھلی شہر تھا اس کا شہر ہے پھر پوچھا گیا فرمائی اسلام کا قانون غریب امیر کے لیے برابر ہے اس کا ہے کہ مچھاں ڈاڑی جو منائے بخشاؤ ضرور کی نہیں یا ہوگا کسرا یا ہوگا مفور یہ کلیم شیخ سور بری اللہ یہ تاریخ انصاف ہے ظالم جو کہ وہی بات ہے ظالم لوگ انہیں شریف رام دل سمجھیں گے ظلم کی انتہا کہ بعد شاہ کا حق ہے پہلے غریبوں کو مکان بنوا دے بیت المال سے یہ سور گرا رہے ہیں پھر بھی ہمارے ہیں وہی بات ہے کہ شریف, کمینوں کو شریف سمجھے گے لوگ اور بے رام کو ظالموں کو رام وہی وقت آ رہا ہے اور برئی کو نیکی سمجھیں گے کرنا فی بوتے کن تبر رجنا تبرج الجاہلیہ او مسلمانوں کو عورتوں گھر چکی رہو یہ پرانا جہلانہ رواج چھوڑو معلوم ہوا بے پردگی ابو جہل سے بھی پرانا رواج ہے اللہ نے فرمایا محبوب مسلمانوں کو عورتوں کو قہدوں کہ حویلی کے اندر بھی ایسا قدم رکھے یہ قرآن مجید ہے اس کی صورت کے تحت امام ابو حنی فرحت اللہ کی تفسیر پڑھو لکھن انہوں نے لکھا جس جن عورتوں کی آواز باہر جاتی ہے وہ برباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا پھر آواز باہر جائے بیل پی برد پی نہیں سولہ دفعہ دنیا مٹی ہے ستارویں دفعہ اب مٹی نہیں اب جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے رسول رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے رسول رسول کا یعنی ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی شریعت منسوخ حضرت امیر عمر صاحب کو توراید کا نقصان مل لایا آپ گئے یا رسول اللہ کا نقصان مل گیا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ تلاوت کرنے لگ گئے آپ کا چہرہ مبارک رنجیدہ ہو گیا حضرت صدیق اکبر نے فرم، فرمایا اے عمر تجھ پر رونے والی عورتیں روئیں تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا آسمانی کتاب پڑھ رہا ہے اے ایمان والے کے لیے میری تقریر میں پہلے جب محبوب کا بےمان کو محبوب کی نصیحت تبلیغ فائدہ نہیں دیتے ہوں. ہم بدکار تو بد تو یعنی تو مر جائے کتنا محبت تھی اکبر آپس میں قربان تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے یہاں بد دعا دی یعنی تو مر جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا تھا اور پڑھ کر پھر حضرت امیر عمر نے دیکھا یا رب العالمین میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ تیرے رسول کو میں نے نراز کیا ہم تیرے رب ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام ہونے پر راضی ہے پھر آپ نے توجہ فرمائی یہ با ذہن میں رکھنا وَمَا رَسَلْنَا مِن رَسُولًا إِلَّا لَيُّ تُوَابِ اِذْنِ اللَّهِ میرے رسول کی شان اس میں ہے اس کا حکم منو یہ نہیں ناتے پڑو ہے زبان تیری سنا خ تا ہے دلرا لندن کی بھیت دل یہودی کو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ تین نشانیاں گانے والی ہم ہو جائیں گی عورتیں بے پرد ہو جائیں گی اور تیسری نشانی ہے کہ نوجوان محتم ہو جائے گی دیکھو نوجوان مت عام ہے نہیں ہے تینوں نشانیاں مل یہ کہتے ہیں وہ یہودی نے کہا دو ہزار بارہ تک دنیا مٹ جائے گی غلط ہے وقت نہیں بتایا گیا نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ نشانیاں تینوں مل رہی ہے پھر آپ نے توجہ فرمائی فرمایا قرآن میرے کو چھوڑ کر تو ریت کا قانون چلاؤ گمراہ ہو جاؤ پھر فرمایا اگر موس علیہ السلام آئے اس کو بھی میرا قانون چلانا پڑے گا جہاں تو کا قانون نہیں چل سکتا وہاں برٹش کا قانون چل سکتا ہے اور کوئی, آپ کو اس لیے اللہ نے بھیجا کہ میرے رسول کا ناسخ کوئی نہ ہو میرا رسول سب کا ناسخ ہو بے مانو تم نے برٹش کو حضور سے یہودی سور کھانے والا بےمان کو ناسک بنا دیا آپ کی رسالت منسوخ کر دی قانون جو اس کا چل رہا ہے حکم جو اس کا چل رہا ہے تو رسالت نول باللہ منسوخ ہو گئی اس نے کہا پیسے دو پیسے دوں گا بیٹا دو قانون برٹش کا چلائے گا رسول کا نہیں چلائے گا مخالف ہم نے کہا یہ بیٹا ہے پھر ہم مسلمان کیا ہیں میلاد کس کی ہے یہ جھنڈیاں لگانے کی میلاد ہے رسول خدا سے فراڈ میلاد یہی ہے میں نے آیت پڑھی ہے قدم اللہ علمین از باس رسول حسین بلا نہیں سنائے گا یہاں تک پڑھے گا سد کو من اللہ ہے یہ کد من اللہ علمین از با صفیم رسول بس یہاں تک پڑھے گا آپ آج آگے میں نے سنا ہی نہیں احسان میرے رسول نے کیا کیا احسان کیا ہے میں نے بھیجا میرے رسول نے کیا کیا میرے محبوب نے دیا بے نمازی کو نمازی بنا دیا بے رزیت کو روزے دار بنا دیا زانی کو زنا سے دور فاسب کو ظالم کو ظلم پاک کر دیا یہ میرا احسان ہے وہ ان من قبل اللہ دلالم مبین تو سن پہلے گمراہ اب میں کہتا ہوں کہ بے نمازی تو مستفیض ہوا ہی نہیں اس بہمان کا کیا ملاد ہے حقیقت کہہ رہا ہوں کڑوی بات ہے کوئی داڑھی منع کا میلاد نہیں کوئی بے نماز کا ملاد نہیں کوئی روزت بے رزید کا ملاد فاسق زانی فاجر ظالم ان کا کوئی ملاد ہے نہیں یہ ملہ کا ملاد ہے ولی کی ملاد وہی ہے دین کو آباد کر نفس و شیطان سے جیاد کر رسول خدا کو شاد کر پھر ملاد کر یہ ہے اصل میں میلاد یہ نہیں ہے مرچا لگاؤ یہ یہودیوں نے یہ طریقہ نکالا ہے جلوس نکالو جلوس میں یہودی مجوسی سکھ سب شامل شریک ہو جائیں کیا کرو گے کافی بےمان ضانی فاسک ساجر یہ جلوس نکالا ہے اس لیے آئے ہیں آپ یہ سب بےمان ملانوں نے نکالا ہے خدا کی قسم میلاد ہوئے ہے ہر وقت میلاد میں ہے یہ صرف مہینہ نہیں نماز پڑھ یہ میلاد ہے روزہ رکھ یہ ملاد ہے اچھے کام کر برو سے بچ خدا قسم یہی میلاد ہے दुण یہ दुण مقصود رسالت ہے یہ نہ کہو کہ آمد رسول مرحبا نہ مقصود رسول مرحبا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لیے رحمت ہے نہیں بلکہ اٹھارہ ہزار عالم کے رحمتہ عالمین جمع کسی کیا اس جہان کے لیے رحمت نہیں تمہیں بے وقوفی ہم اپنی سنائے کتنا بے وقوفی کتنا بائیمانگی کتنا فوق, کتنا ارتدا ہر کوئی بندہ کہتا ہے اس جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہو جنت مل جائے گی اس جہان کے لیے رحمت نہیں ہے یہ دنیا کا جہان نہیں مل سکتا وہ مل حیاتی دنیا لائب دنیا کی زندگی نہیں آواری کھیل کود غلط دار اللہ تو خیر کا اللہ نے فرمایا آفرت کا گھر اونچا ہمیشہ رہا نالا اور بہت بہترین دنیا کی زندگی کھیل کود ہے فرمایا جس طرح بچے بناتے ہیں کھیل کود اور میٹھائی یہ اسی طرح ہے دنیا بلکہ بکری مو پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا بکری دیکھی یا رسول یارسول جی. فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس بکری کی اب مالک کے نزدیک ہے اور مری بکری کو تمہارا دشمن لے جائے اٹھاؤ گے اسے روکو گے اللہ آپ نے فرمایا اتنا قدر بھی دنیا کی نہیں ہے دوسری حدیث پا گیا اگر دنیا کی قدر مچھر کے پر برابر ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پیالہ پانی کا پینے کے لیے نہ دیتا ہر شخص کہتا ہے یہ جہان بغیر کیے نہیں ملتا اور بے وقوح مولانا روم سیکار نے فرمایا بے وقوف نشانی ہے منگا ہے پندا را تاریخ راہ خا داں مرد آخر اندارے سوچالے سے پوچھو وہ اگلے جہان کے لیے کر وہ کہتا ہے خود بخود اللہ بخش دے گا بہمان ہے بغیر کی یہ بحث نہیں ملتا یہ جہان مل سکتا ہے خدا کی قسم یہ دھوکا ہے مولوی نے دیا ہے بغیر کی یہ بہشت مل ہی نہیں سکتا اور نہ کسی کو بہشت کا پتا ہے شیخ ابدل کا فرماتے تھے یار گلال اگر مجھے تو جنت میں ڈالے تو ایک دس دس میں ڈالے مجھے اندھا کر دینا بیسٹ کے ہم امید رکھ سکتے ہیں جو یقین کرتے ہیں وہ مطلق جہان ایک بات اور میں کرتا ہوں ایسی بےمان کی بے وقوفی میں نے کہا جو پاکستان کا آپ فرماتے تھے بے وقوف ہوگی حسن بصری سرکار نے لکھا قرب قیامت ایسے بیمان ایسے بے وقوف لوگ ہوں گے کہ جھوٹے فسانوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے حسن بسری ایسے بےمان یہ یار جھوٹے پسانے نہیں ہوتے ٹی وی میں سے ایک ایک بندہ رو مجھے کہتا ہے پر تو گڈی چڑھتی تھی میں نے کیا میں ٹی وی دیکھ رہا تھا گڈی آئی لوگ بیٹھے گئے میں دوڑ گیا تو یہی حقیقت جھوٹے فسانے ان کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھ رہے وہی ہم میں تو ہمارا دنیا میں نام ایک ہو سکتا ہے ساری دنیا محمد حسین رکھے گی تیری سوچ کر بتانا میں نے پہلے کہا ہے میری تقریر ایمان والے کے لیے ہے کہ ساری دنیا محمد حسین رکھے گی نام عام ہوتا ہے نام کیا ہوتا ہے لکب ہوتا ہے خاص اتنا تو پتا ہونا جب اموم میں اشتراک نہیں ایمان ایمانو خصوص میں کیسے اشتراک ساری دنیا کا سر کنجر سر مجوسی سر یہودی سر سر سار سر وہ نام مراد جناب علی کرو گے پھر کافر ہو جاؤ گے کالے سر اللہ نے کافر کو کالا نام بالو مجا کتے سور سے بت فرمایا کافر کی تعزیم کرنے والا بھی کافر ہے تو مے کالے کو سر تو کہتے ہو کافر کو جناب علی کہو گے کہتے ہیں نہیں تو پھر نام مراد سگول اس کا مانا جناب علی کیسے ہے کنجر کو جناب علی کہو گے چھوٹے کنجر بڑے کنجر کہتے ہیں ایسی بے وقوف لوگ ہیں کہ سر سر سر جب نام ایک نہیں ہو سکتا کافر محمد محمد نہیں رکھے گا ہم رام چندر جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں ہو سکتا تو بھائی مانو لکب کیسے ایک ہو گیا کافر سار سر مجوسی سار یہودی سار کنجر چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سار کہتے ہیں تو میں سر کا مانا کرتا ہوں گلّہ تو میں کال ہے تھا نہیں تھا جناب والی ہم نہیں کرتے تو ہمارے اپنے القاب ہیں حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سبدار صاحب, صاحب صوفی صاحب رانا صاحب چودھری صاحب سب کو حضرت صاحب نہیں کہو گے سب کو چودھری صاحب لکب کبھی ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا لکب تو اتنا خاص ہوتا ہے لکب صرف بس اس میار کے بندوں کو لگ سکتا ہے پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھی سیٹوں پر ہم نے خود پڑھا مستورات کی سیٹیں تو زمانہ گزریا تے لکھا خواتین کی سیٹیں تقریر کرتے تھے تو خواتین و حضرات وہ خاتون جنت سے تعلق تھا اب لیڈیز اور لیڈی ڈینا سے تعلق تھا جس کو دیکھو نام مراد لیڈیز لیڈیز مانا جس کا سو خسم ہو کنجری وہ امتیاز ختم کر دیا کیونکہ ہمارا اسلام جو امتیاز کرتا ہے نام میں کام میں افعال میں معاملات میں امتیاز کرتا ہے اچھے کا نام اور برے کا اور اچھے کا کام اور برے باقی سب نالی کے پانی ہے دمے مستور ڈالو پیشاب ڈالو ٹٹی ڈالو جو کچھ مرضی اس لیے ہمارے اسلام میں یہ کنجری بھی لیڈیز مجوسن بھی لیڈیز یہود بھی لیڈیز تیری عورت خاتون کی بجائے لیڈیز بن گئی یہ ترقی کیا ہے ہم نے تو ہمیں اپنی تازی ایک آخری بات کروں حوالہ ہم سے لے لو کاغذ بھی ہمارے پاس رکھے تم انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہو پہلے امریکہ نے پانچ چھ دن پھر نکال دیا اب پھر انہوں نے پھر دے دیا امریکہ کے سائنس برطانیہ سارے ملکر سائنس دان کافر انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد کے عالم ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ دو باتیں آپ کو بتاؤں ایک تو یوروپ میں میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارے پولیو کے ٹیکے اور یہ پولو کے قطرے سے اوپر کوئی ہربا ہمارے پاس ہے نہیں میں ڈاکٹر آئے تمہیں ڈرائیں تھمکائے ڈرنا نہیں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی نہ پلایا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے ہزاروں درویش نہیں پلا پولیس آتی ہے تو سو اے سی سب پھرتے ہیں انہوں نے کہا تو آپ انٹرنیٹ سے نکال سکتے ہیں ہم نے بھی نکالا ہمارے پاس رکھتا ہے انہوں نے امریکہ جیسا ظالم یونی سیو کمپنی پلاتی ہے کیڈیٹ ڈاکٹر ہیں جو عالمی دارا محکمسیحت میں بھی رہا ہے اس نے لکھا کہ یوں لگتا ہے کہ امریکہ دنیا میں انسانیت کا وجود ہی ختم کر ہے عالمی دارہ کے ساتھ گنتی میں اس نے کہا پوری دنیا میں چھ سو کے مریض ہیں پوری دنیا میں جہاں کتنے ہیں دیکھو ٹی کینسر شوگر دل کے دورے لاکھوں لکما جل ہو رہے ہیں ادھر تو دوائی مانگی ہی کیا رہا ہے ادھر پولیو کے قطرے بچوں سے پیاس ہے پھر اس نے کہا پانچ لاکھ بچہ مار دیا ایران کا دوائی بند کر کے وہ بچے نہیں تھے اس نے خاص لکھا کہ سوڈان میں فیکٹری قائم کی تھی عراق کے بچوں کے دوائی کو لی تو امریکہ نے بم مار کے اڑا دیا کیسا ہو کہتا ہے بے سمجھ مسلمان ہو گئے کہ پولو کے قطرے یہ تو ہے کام ایمان لوگ یا جین ایمان نہیں ہے ایمان والوں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے اللہ نے اللہ نے فرمائے میرا محبوب کہ فرمائے گا کال اور رسول یا ربین نہ قومی حاضر قرآن محض رب العالمین میری امت نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا بہن تم سس تم حسنت تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے یا فرا وا تمہیں مصیبتوں اور بیماریاں پہنچیں تو کافروں کی خوشیاں ہیں وہ منصا کمن اللہ کی لہٰ سے بھی اور کوئی سچا ہے یہ مومنین کے لیے بتانا میرا حق تھا بچنا آپ کا حق ہے بزرگ لکھتے ہیں دشمن سے دودھ ملے اور, اور یہودن عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے سارا کے حق میں ہیں یہ مولوی کھا گئے یہ تمہارے دشمن ہیں پہلا دب ہے دوسرا غیرت اسلام میں تیسرا کفر کی مخالفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, علیہ وسلم اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام تو نے میرے لیے کیا کیا رسول کیا کچھ نہیں کیا رب غلالم تبلیغ نماز صدقات خیرات نفا فل تیرے حکمہ نے اللہ نے فرمایا تو اپنے لیے کیا تو میرے لیے کیا کیا یا رب العالمین تو بتا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ. یہ میرے لیے یہ بات ہم میں نے رہی حدیث پاک ہے اللہ تعالی فرشتے سے پوچھے گا اس کے ناما مال میں کیا ہے رب العالمین ساری نے کیا ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھ اس نے میرے دشمن کو دشمن سمجھا تھا یار بولا نمین یہ نہیں ہے حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو اٹھا کر جہنم میں گئے کیونکہ دشمن تین قسم کے ہوتے ہیں یہ کفر کے قانون میں بھی کسی نے کسی کے مال کا نقصان نہیں کیا جان کا نہیں کیا عزت کا نہیں کیا وہ کفر کے قانون میں بھی چھوٹا مجرم نہیں ہے مال کا نقصان جان کا عزت کا پتا نہیں ان سوروں کا کیا جرم ہے نے کسی زبانی سدا اللہ نے شیطان کو اپنا دشمن بنا دیا کر کے لکھتے ہیں کہ جب جس حکومت کا مخالف کا کتوار نہیں وہ حکومت شکار ہے ایک بادشاہ کا تنقید کرنے والا مر گیا وہ رونے لگ گیا انہوں نے کہا جی وہ تو ہر وقت کی چڑھ کر تنقید وہ اچھا ہوا مر گیا اپنے گھرو بے وقوف میرا محافظ تھا مجھے اس کا خیال رہتا تھا اب مجھے حق کہنے والا کوئی نہیں میں تو فرون بن جاؤں گا بادشاہ وہ تھے سچ کہنے والا پوری دنیا میں بےمانو منافقو ظالمو پوری دنیا میں حق بات یہ عوام کے بنیادی حق کہیں حق بات کہنا اور جائز مطالبات جائز تنقید جائز مشورے یہ عوام کا بنیادی حق ہے بلکہ دنیا کے بادشاہ شاک کو حق بات کہہ سکتا ہے یہ ظالم ہے خدا نے اپنے دشمن بنایا شیطان اس لیے بنایا دیکھو میرا دشمن بھی ہے اسے میں نے اختیار بھی کر دیا پھر بھی میری بات چیت جو ہے برقرار ہے تو ایسے لوگ بےمان ہوتے ہیں انہیں اپنے آمال نہیں جو تنقید کرنے والے کو مارتے ہیں ارے بادشاہ وہ تھے جو تنقید کرنے والا مر جائے ہیں، یہ بیمان ظالم ہے جو تنقید جائز تنقید بھی بندہ نہیں کر سکتا سورو تم اگر جرموں پکڑ کر سزا دیتے ہو تمہیں جائز بات بندہ نہیں کر عوام نہیں کہہ سکتی یہ اجازت نہیں ہے جائز بات کہنے تو اللہ تعالیٰ چاند الفاظ میرے قبول فرمائے جو مجھ سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے القدر خیر من تنزل الملائکہ طورور فیحاء باذن ربک السلام ہی یا حتام طلوع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتو ورایت الناس یدخلون فی دیار اللہ افواجا فسبح بحمد ربک وبسمل فروع ان هو کان توابا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کو س ال الرحمن كلغ والله حت الله د نام یلت ولم لم یله و کو بس الله الرمن کو كللوغ ودلله الله اوس السم نام یلت ولم یلتلم یا كلله و کو دس الله الرحمن کو كل و خل مننی ش مع خلک کو شغا سلا و بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس الناس الناس و و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی و ندید ایعا کا عابد و ایعا کا نصرائی ایدن سراط المستقیم سراط اللہین عنامتا لہم غیر المغدوب عليهم والاطباء اللین آمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک القتاب لا رعب فی حضر للمتقین الذین یومنون بالوعد ویقینون السلاط ومن ما رزقناہم ینفقن والذین بما انزلہ علیہ وما انزلہ من قبلک وبل آخرات ہم یوکنون لائک آلہ حضر میں رب ہم باولائکم المفلن انا رحمت اللہ من المحسنی داواہم فی اصبحان اللہ و تعالیۃ ان فی السلام واخر داوا ظاہر کائنات تمہارش نہ کا الا رحمت للعالم ما کان محمد الا احمد للظالمین لا کہ رسول الله و ختم النبیین وكان الله بكل شئ علیم ان الله وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذين آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما صلی اللہ تعالی علی اخر الخلق محمد وعلی آله و علی صحابه و علی آل بیٹے و یا ارحم الراحمین قل الحمد لله لم له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبر کُل الہو اکبر اللہ اکبر یار ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ اللہ نہ کیا کروں آپ نے کہا ایسا وقت آئے گا گلی گلی کوچے گھر گھر کفر ہوگا مولوی بھی کفر کریں گے یا اللہ میں کچھ نہ پڑے ہوئے تو وہ اللہ فائے ہے اللہ میں کچھ نہ دیکھے اللہ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اس مزادہ ہے اس کا تعلق دل سے آئے تو یہ پڑھنے میں طاقت لگتی ہے جب کہو گے نا اللہ طاقت لگے گی نا اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اسے اس طرح پڑھا کرو اللہ تعالیٰ اللہ جب بھی اسم لو اللہ تعالیٰ کہو کفر سے بچ جاؤ اس لیے ازان جو ہے وہ بھی کفر ہے آپ نے یہ بھی بات ہے کہ اونچیاں آوازیں ہوں گی اور ملہ قفر کریں گے اذان کا پتہ نہیں ہوگا بزرگ فرماتے ہیں نا اذان نہ اکامت کیسی ہے امامت شاہد اللہ الا اللہ شاہد اللہ محمد رسول اللہ بعض اخبار کہیں گے اخبار شیطان کا نام بعض کہیں گے محمد محمد یہ یہ اس بات میں بھی کافر ہیں جو محمد لکھتے ہیں سکول والے محمد محمد اس بات میں کافر ہو اس بات میں کافری بڑے اللہ کو گاڈ کہنا اس میں کافر ہو گئے والے, پڑھانے والے جو اتفاق کرتے ہیں ماں باپ سب ایمان سے فارے گئے اللہ کو گاڈ اللہ کو تو اللہ نے فرمایا میرا نینس میں نام نہیں بدلتا نام وہی رہتا ہے اس لیے ایسا دوسرا ایک بات ہے کہ یہ پرفتن ماحول ہے صدی کا میں نے بتایا نہیں یہ آلام پریشانی ایک بزرگ ہے جب یہ جی صدی لگی نا فرمایا محمد شریف لوگ ایسے مرے ہوں گے جس رچیوں کی پر میڑا پھیک جا جاتا ہے ہزاروں لوگ مریں گے ناکھوں لوگ کی یک لخت مریں گے تو یہ حادثات ہوں گے بڑے حادثات ہوں گے تو اس کا علاج یہ ہے کہ رات کو گھر سو نا تو کہا کرو یا رب العالمین میں اپنے گھر روالے پیسے سب کو تیری امان مان سواری پر چڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ درو شریف کلمہ پڑھ کر دو پھر کہو العالمین بولانا اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اپنی سواری کو تیری تیر ہوں گھر میں حادثہ نہیں ہوگا ان شاء اور گھر جا کر روک کیا کرو یہ بیماریاں پریشانی شیطان کے نو بیٹے ایک نامر گھروں میں رہتا ہے وہ لڑاتا ہے بیوی بچے جھگڑے فساد بیماریاں تکلیف دیتا ہے تو پھر گھر جا کر دروازے پر روک گئے کرو عؤز بلّہ بسم اللہ درو شریف کلمہ شریف پڑھ کر گھر گئے کرو ایک بندہ تھا اس سے بیوی لگتی تھی اس کے گھر سا ساتھ رہتا تھا گیا پیر کیونکہ جب تک امال نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے اس کی بہت بڑی وضاحت ہے ہم کہتے ہیں امال نہ بدلیں حالات پیر کامل جو ہے وہ بھی بری کے امال بدلنے کی دعا کرتا ہے حالات خود بخود بدل جاتے ہیں تو پیر کے پاس گیا یہاں مرشد ایسے سے آپ نے یہی وظیفہ بتایا کہ دروازے میں روک گیا گھر ابوز بلّہ بسم اللہ دروز شریف کلمہ شریف پڑھ کے گھر اسے کبھی بھول جاتا کبھی یاد آتا مہینے کے بعد گیا بیوی قدموں میں گر پڑی روٹی پکائی بڑی بڑی محبت سے پیش آئی وہ ایسا ہوا آپ نے فرمایا ہوں میاں تو پڑھتا رہا شیتان نکل گیا تو فرشتہ آ گیا یہ دو باتیں میری یاد رہتی امان ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا تو بیوی حاملہ کہا جو میری بیوی کے پیٹ میں اب خواب میں اسے بشارت مل رہی ہے وہ میاں تو بیٹی کو اللہ کی امان دے گیا آتا تھا جا کبر میں کھیل رہی ہے نکالا اگر بیوی کو دیتا تو اس کو بھی امان سکا سونا اس وقت دین کا بیان کرنا اور جو باطل نان جائز طریقے سے ابھرے ہوئے ہیں ان کا انسداد کرنا بہت ضروری ہے تو تھوڑے سے وقت میں یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا نہ بیان ہو سکتا جس کو تیس سال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے اسلام کو تکمیل پر پہنچایا وہ تھوڑے سے وقت میں کیا بیان ہو سکتا سبحان ہے سبحان لیکن میں کوشش, کوشش کروں گا کہ باطل کو کیونکہ ہمارے جو کلمہ ہے نا پہلے لا لاہے باطل کا رگڑا پھر اللہ ہے پہلے نفی ہے اس لیے جب تک باطل کی سر کو بھی نہ کی جائے باطل والوں لوگوں کی سر کو بھی نہ کی جائے تو دین صحیح معنی میں بیان نہیں ہو سکتا نہ بندہ سمجھ اس سے پہلے جو میں آیات مبارکہ کا ترجمہ کروں عنوان کے طور پر جمن کچھ باتیں کروں گا کوئی کسی کوئی آدمی بیٹھے ہوں گے جن میں پہلے سنی ہوں گی باتیں کوئی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے نہیں سنی تو جنہوں نے سن لی ان کے لیے دوبارہ ہو جائے گی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دین کی بات بار بار کرو جب تک دل میں نہ بیٹھے حکمت نہیں بنتی تو جنہوں نے پہلے سنا ہے انہیں دوبارہ ہو جائے گی جنہوں نے نہیں سنا ان کے ذہن میں آ جائے گا ایک ملان ملاد میلاد ملا کا ہے ایک میلاد ہے ولی کا میں ملا کا میلاد نہیں بیان کروں گا میں ولی کا میلاد بیان کروں گا ایکت المستیم سراط الہ انام تحم مجھ سے میرے انعام والے لوگوں والا راہ مانگو کیونکہ سیدھے راہ والے اسی پر وہ ہیں سیدھے راہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حدیث قرآن والا رہا اللہ نے فرمایا میرے انعام والے لوگوں والا رہا مانگو وہ سی راہ پر اور کوئی نہیں لگا. نہ اللہ نے عزیز يا لا ان توسع على سيد يا حبيب الله الصلاه والسلام على سيد يا نبي الله ولا ان توسع على سيد يا نور الله الصلاه والسلام على سيد يا سفيان المزلمن ولا نواز کا اور سب کا اب وہی لوگ جلوس ہوں جل سے ہوں جاتے نہیں ہڑتال پہ نہیں جاتے توڑ فوڑ صاحب سے چیس صاحب ارے چیس سے کے ساتھ تعلق والے بھی توڑ پھوڑ سے جدا ہیں ظالموں ایسے شریف آدمی کو داخت کر دی جھوٹو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 لیکن ان ظالموں نے ان کو تو تیسری صاحب کے اتنا مخالف یہ توڑ فوڑ کے مخالف ہوتے اگر یہ دہشت گردی کے مخالف ہوتے تو ان کو یہ نہ کہتے 15 دن کے بعد کہ انہوں نے بہت سی توڑ پھور کی کاریں جلائیں لوگوں کو مارا کہ تم صلح کر لو ہم تمہارے لیے صلح کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا بعد میں جب زیادہ نقصان ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم سلاح کرتے ہیں تو حکومت نے انکار کر دیا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 اس نے کہا جی بادشاہ کی بیوی کو ماں گالی دے ایک غریب کا لڑکا اسے اٹھاؤ پھانسی دو چیر کر چاروں دروازوں پر باندھ دو دوسرے نے کہا گھوڑے کے پیچھے باندھ دو خوشامدی تھے گھوڑے کے پیچھے باندھ دو وہ مر جائے یعنی سزائیں مختلف ہا ما حاصل ہا موت سب گزرا نے یہی مشورہ دیا لیکن وہ دینے ہیں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 لڑنا نہیں ہے لڑنا جھگڑنا ہمارا سیوا نہیں ہمارا شیوا ہے صبر کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا ہاں بھائی جیاد بالمال عوام پر فرض ہے اور اسلام میں ہے اعلان عام کر دو جہاں جہاں تک مسلمان ہیں نام زد کرنا مانگو کسی سے کہ وہ شرم سار نہ ہو وہ صحب تصرف نہ ہو اس کی طاقت نہ ہو تو اس کو کہو تو اتنا دے دے یہ نہ ہے اعلان عام کر دو جو صحب تصرف ہو وہ کر سکتا ہے یہ جائز ہے تو جس صاحب اس وقت مصیبت میں ہیں کوئی صحب تصرف جس کا دل چاہے اور اسے سے طاقت بھی ہے یہ نہیں اپنے روٹی کے لیے پورا ہے اس سے اس پر کوئی جیاد مال فرض نہیں ہے کرتا ہے تو اس کا اشار ہے دیکھتا ہے جس اتنا طاقت ہو سکتی ہے وہی بیٹھے رہیں وہی بیٹھے رہیں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 اب ساتھ کے گھر والوں نے سنا انہوں نے کہا بیٹی ڈوب گئی وہ آگئے وہ آگئے بہت عورتیں ہو گئیں رو رو کر تھک کر بیٹھیں پھر یہ ہوتا ہے جب رو کر بیٹھتی ہیں پھر حال حوال باندھتی ہیں پھر انہوں نے کہا ارے کس طرح وہ ڈوبی ہے بندے کا ہے نکال اس نے کہا ڈوبی تو نہیں ہے کہا کیسے تو کہتی ہے مجھے خیال آ میں بیٹی میری کا نکاح ہے دریا پار تو میں شادی کروں گی پھر آنکھ ہی آ جائے گی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 ان کے پاس بھی اسلحہ تھا دماغ خراب ہو گیا ارے یہ لال مسجد والوں کے پاس بھی اصلہ تھا جو ختم کرا دیا اسلحہ نہ ہوتا ایمان سے یہ کرتے ایسے اب ظالم بندہ دہشت گرد نہیں ہے اسلحہ داحشت ہے ایک طرف سو بند, دس بندے کھڑے ہیں خالیہ ایک طرف ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے داشت تو پڑے گی کلاشن کوپ والے کی کلاشن کوپ لے کے لے اس کی داحشت ختم ہو جائے گی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 بھروسہ یقین محکم یہ سب چیز کی ضرورت ہے تبلیغ سالوں کے بعد ہوتی ہے اور پھر تقریر سو سال تک ہوتی رہے تبلیغ کا ہے جو وہ ہو جائے پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہوتی قتل ہوں مولمبیا ہو بغیر حق اللہ نے فرمایا نبیوں نے تبلیغ کی اور قتل کیے گئے کیوں اگر کسی کے آپ کسی کو قتل کر دیں اس کے وارث کو کہیں کہ ہم یار اس کو کچھ نہیں کہیں گے تو اس کے ورثاء راضی ہوں گے گفت کی بات ہے بھائی آپ ہم کچھ نہیں کہیں گے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 اس لیے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے شکوق جو ہیں ہمارے دوستوں کے دور ہو جائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم تقریر بند کر دیں گے ہمیں پتا ہے کہ اٹھارہ سال تبلیغ ہو چکی ہے تقریباً چار ہزار موضوع ہیں نہ کوئی کسی موضوع کوئی موضوع جس کو چشتی صاحب نے عالما علمی میدان میں ختم نہ کر دیا ہو <تصفح> والے ختم ہیں اور بت بھی ختم ہیں یہ ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں مانا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 منس من ہو پنگ بن پتا فل تو ماتا مال سان گین بہتری اپنا ماتا